نحمده ونصلي ونسلم على رسله الكريم أما بعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أشغل جبال حنا بصاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغل لاتون حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يا مقلب القلوب سبِّث قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب سرِّف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا زياغة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يسأل لنا أمورنا بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصنت بالله قوتت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي ال ام و الهي صلى الله عليه وسلم صلاه و عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا سید الم یا خاتم النبیین یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ یا نور اللہ غسول علم اللہ, اللہ رب العالمین ہماری یہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جو آج تک ہم نے دعائیں کی ہیں جو آئندہ کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول فرمائے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اکیس چوتھے پارے کا چوتھا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوْوِئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَالِ اور اے محبوب آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح و اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو آپ مورچہ بند کر رہے تھے جہاد کے لیے مورچوں میں ان کی صفوں کو درست کر رہے تھے اللہ علیم اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور اے محبوب آپ یاد کیجیے جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں سے باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کی صفیں درست کرنے لگے اس سے مراد غزوہ عہد ہے آج کی اس نشست میں ہمارا جو موضوع ہے یوں تو موضوع ہے جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحبۂ کرام علی مریدوان کا مثالی کردار بے مثل کردار آپ کا قابل رش کردار رسول اللہ کی جان مبارک پر صحابۂ کرام نے کس طرح اپنی جانیں لٹائیں نچھاور کی اس کا ذکر خیر صحابۂ کرام رسول اللہ سے کس قدر پیار اور محبت کرتے اور اس کا ثبوت جو انہوں نے غزوہ عہد کے موقع پر دیا صاحب کرام نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے انشاءاللہ اللہ ہم وہ سماپت کریں گے لیکن ابتدا میں غزوہ عہد کا پس منظر سمجھنا اور اس کی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو ہم اچھی باتیں سنیں ہمارے دلوں پر وہ باتیں نقش ہو جائیں اور ہمیں بھی رسول اللہ کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب ہو جائے غزۂ عہد کا پس منظر یہ ہے کہ غزو بدر کے موقع پر مسلمانوں نے کافروں کو بہت بڑی شکست دی مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی تعداد کے اعتبار سے کافر مسلمانوں سے تین گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے لیکن اصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں اور کافروں کا کوئی بظاہر مقابلہ ہی نہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس آٹھ تلوارے تھیں اور دو گھوڑے تھے رزوے بدر کے موقع پر مسلمانوں نے آش و تلواروں کے ذریعے اور دو گھوڑوں کے ذریعے ایک ہزار کے لشکر کا مقابلہ کیا اور کیسا مقابلہ کیا کفار ذلیل و رسوا ہو گئے ستر کافر مارے گئے ستر قیدی بن گئے اور انہوں نے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائی تو اب کافروں کے دل میں اس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا اور اس صدمے کی کئی وجوہات تھیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بت مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے لیکن رضو بدر کے موقع پر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اور لوگوں کے عقائد متزلزل ہوئے یعنی غلط عقائد اور لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ بتوں کی پوجا پاٹ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے اس سے جہاں کافروں کو یہ خطرہ ہوا کہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں گے وہاں یہ خطرہ بھی ہوا کہ ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں تحفے ملتے ہیں اور جو ہماری عزت و تعظیم ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے تو لوگ بتوں کے پاس آنا چھوڑ دیں گے تو ہماری یہ سیاسی برتری ختم ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان پر مسلمانوں کا ایسا روب و دبدبا تاری ہو گیا کہ وہ سوچنے لگے کہ اگر ہمیں شام جانا ہوگا بزنس کرنے کے لیے تو ملک کے شام جانے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا ہوگا اب یہ جو شارے ہے یعنی یہ جو راستہ ہے اب یہ غیر محفوظ ہو گیا ہے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بدلا لیا جائے تاکہ ہم اپنی تجارتی شاہراہ کو دوبارہ مضبوط کر سکیں اور اسے دوبارہ کھول سکیں تاکہ آئندہ مسلمان کبھی ہماری تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر سکیں تیسرا مسئلہ یہ تھا کفار قریش نے تمام قبائل کو دبایا ہوا تھا تمام قبیلے کفار قریش کی سیاسی برتری کو تسلیم کرتے تھے تو ابھی نہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری سیاسی برتری ختم ہو گئی اب ہو گئی ہے کہ دوسرے قبیلے وہ چاہیں گے کہ وہ کفار قریش پر حملہ کریں اور ان کا سیاسی منصب چھن لے چوتھا صدمہ یہ تھا کہ ستر جو کافر مارے گئے تھے وہ چوٹی کے کافر تھے اکثر ان کے سردار تھے اور اس کی وجہ سے ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا انتقام انتقام کے الفاظ ہر گھر سے سنے جاتے تھے ابو جہل مارا گیا اور بڑے بڑے کافر مارے گئے اب کفار مکہ کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت وہ کافر تھے ابو سفیان نے اس منصب کا سب سے بڑا مقصد یہ سمجھا کہ مجھے غزوہ بدر کا انتقام لینا ہے ابو سفیان نے قسم کھائی کہ نہ میں غسل کروں گا نہ ہی سر میں تیل ڈالوں گا میں میلا کچیلا رہوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں پھر جنگ بدر کے دو مہینے کے بعد ضلع ہجا سن دو ہجری میں ابو سفیان دو سو وہر سوار کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ان کا یہ خیال تھا کہ مدینہ کے یہودی میرا ساتھ دیں گے لیکن یہودیوں نے دروازہ نہیں کھولا تو مقام عریب پر جا کر انہوں نے حملہ کیا جو مدینہ منورہ سے تین میل دور ہے نے حضرت سعد بن امر انصاری کو شہید کر دیا مسلمانوں کے کچھ گھروں کو اور باغات میں انہوں نے آگ لگا دی اور کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹا پہلے اللہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ گئے اور ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ تھا یہ اپنی فوج کے راشن کے لیے سینکڑوں بوریاں ستو کی لے کر آئے تھے گھبراہٹ کے مارے انہوں نے وہ ستو کی بوریاں زمین پر پھینک دیں یہ سینکڑوں ستوں کی بوریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اس غزوے کو غزوے سویق کہتے ہیں سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں تو چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کو ستو ملا اس مناسبت سے اسے غزوے سویق کہتے ہیں اس کے بعد ابو سفیان اب اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بدلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے اب اس کی پلاننگ بنا رہے تھے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل کا بیٹا ایک ریما جو بعد میں مسلمان ہو گئے حارث بن حشان صفان بن امیا عبداللہ بن ابی ربیہ اور دیگر وہ لڑکے کہ جن کے باپ رزائی بدر میں مارے گئے تھے وہ آئے اور آ کر ابو سفیان سے کہنے لگے کہ آپ بدلہ لیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کا مالی تعاون بھی کریں گے اور خوب چندہ جمع کر کے دیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا رزب بدر کے موقع پر جو تجارتی کافلہ لے کر ابو سفیان شام سے آ رہے تھے اور وہ مسلمانوں سے وہ تجارتی کافلا بچا کر مکے لے گئے جس میں ایک ہزار اونٹ تھے اور وہ تجارتی قافلے کا جو سامان تھا وہ ہزاروں دینار کی قیمت پر مشتمل تھا تو انہوں نے وہ تجارتی سامان دار النوا میں جمع کروایا تھا جو ان کا میٹنگ روم تھا اور ابھی تک اس کا نفع لوگوں کو نہیں دیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اصل رقم ہے ہم لوگوں کو واپس کر دیں گے اور اس پر جو ہم نے ڈبل نفع اٹھایا ہے وہ نفع اب ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں استعمال کریں گے خوب انہوں نے پیسے جمع کیے اور اسلح جمع کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا پھر انہوں نے شاعروں کو جمع کیا ایسے شاعر کی جنہوں نے ایسے اشعار کہ جس سے عرب کے اندر ایک انتقام کی آگ لگ گئی انہوں نے مرنے والوں کے لیے ایسے مرثیے کہے کہ لوگ انتقام انتقام خون کا بدلہ خون سے لیں گے اس طرح کے نعرے لگانے لگے اور انہوں نے چاروں طرف آگ بھڑکا دی بہت جل تین ہزار کا لشکر تیار ہو گئے یہ پس منظر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ غزوہ عہد اور غزوہ بدر کے پس منظر میں فرق غزوہ بدر میں کافروں کو تیاری کا موقع بہت تھوڑا ملا تھا پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا لیکن غزوہ عہد کے موقع پر تو انہوں نے بڑی تیاری کی پھر صحابہ کرام نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا ان شاء اللہ تعالی آپ سنیں گے ان تین ہزار کے لشکر میں سات سو ایسے فوجی تھے کہ جو لوہا پہنے ہوئے تھے زیرا پوسٹ دو سو گوہر سوار تھے سینکڑوں تیر انداز تھے اور تین ہزار اونٹ لے کر وہ آئے اور پندرہ انہوں نے عورتوں کو لیا جو کفار قریش کی مالدار خاندان کی عورتیں تھے یہ عورتیں انہوں نے کیوں لیں تاکہ یہ عورتیں وہاں پر گیت گائیں مرثیے پڑھیں اور انہیں ابھارے اور اگر یہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو انہیں اپنی عورتوں کا خیال آئے اور عورتوں کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکیں ہر طرح سے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے کے امکانات ختم کی جبید بن متر اس نے حضرت وحشی کو بلایا وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حبشہ سے تعلق رکھتے تھے غلام تھے زبید بن متعین نے کہا کہ تم میرے غلام ہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس شرط پر کہ تم حمزہ کو شہید کرو چونکہ حمزہ نے میرے چچا تئیما کو غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا ہے تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو اس وقت کافر تھی بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے حضرت وحشی سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا تو میں تجھے بہت سارا مال دوں گی اور اپنا سارا زیور تمہیں دے دوں گی چونکہ حمزہ نے میرے باپ اتبا کو قتل کیا حضرت وحشی میدان جنگ میں صرف سید شدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے گئے انہوں نے حضرت وحشی کا انتخاب کیوں کیا حضرت وحشی کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضرت وحشی حفشی تھے اور حبشہ کے لوگ حربہ مارنے میں بڑے ماہر تھے حربہ کہتے ہیں چھوٹا سا نیزہ جو بالش سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے چھوٹا سا نیزہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ مارنے میں ماہر تھے اور آپ کا نشانہ جو ہے ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے ڈیوٹی لگائی اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت وحشی پوری جنگ میں صرف و صرف حضرت سید شہدا کی طاق میں اور انہی کا تعاقب کرتے رہے کہ کسی طرح میں ان پر یہ حربہ پھینکو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو چچا ہیں یہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا اور خفیہ طور پر وہ مسلمان تھے مکے میں رہتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور ساری تیاریوں کے بارے میں خبر دی پانچ شوال المقرم سن تین ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادیب ان فدالہ دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس کو بھیجا کہ جا کر لشکر کی خبر لاؤ جب وہ گئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لشکر تو بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے اور عرید کا جو علاقہ ہے اس میں جتنے کھیت ہیں اس لشکر کے جانوروں نے ان کھیتوں کو ختم کر دیا ہے ایک دانہ بھی باقی نہ رکھا پھر نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب بن منزر کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھیں فوجی طاقت کیسی ہے وہ فوجی طاقت کے ماہر تھے تو انہوں نے پورا اندازہ لگایا اور پوری طرح رپورٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ ع وسلم نے ان کی طاقتیں اور ان کی تیاریاں دیکھ کر کیا کہا حسب اللہ وہ نعمل الکیل اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے اللہ کا اللہ میں تیری مدد کے ساتھ حملہ کرتا ہوں و اور میں تیری ہی مدد کے ذریعے ان کافروں کا مقابلہ کروں گا جبل عہد کو لشکر کفار بارہ شوال بدھ کے روز پہنچا تیرہ شوال جمعرات چودہ شوال جمعہ تین دن تک انہوں نے جبل عہد کے پاس قیام کیا میرا قص اللہ علیہ واری وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا فرمایا تم بتاؤ مدینے میں رہ کر ہم ان کا دفاع کریں یا باہر نکل کر ہم ان پر حملہ کریں اکثر صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینے منورہ میں اس طرح رہیں کہ بچوں کو اور عورتوں کو چھوٹے چھوٹے گڑے کھود کر اس میں چھپا دیں اور ہم ان کا دفاع کریں اور مدینہ منورہ میں انہیں داخل ہونے سے روکے یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے زیادہ عرصے تک یہ مدینہ منورہ کے باہر کھڑے نہیں رہ سکیں لیکن وہ صاحبۂ کرام کہ جو غزب بدر میں شریف نہ ہو سکے تھے اب ان کا جوش دیکھنے کے قابل تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر ایک فیصلہ کن مقابلہ ہو تاکہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو ان جوشیلے نوجوانوں نے بڑے جوش کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ڈر رہے تو ہم باہر نکل کر ان پر حملہ کریں یہ مشورہ دینے میں حضرت حمزہ سید الشہدا بھی شامل تھے حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے اور حضرت نعمان بن مالک بھی تھے سید الشدا کے الفاظ ملازہ فرمائی آپ نے جوش کے عالم میں کہا والذی انزل ودی انکتا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا لا مت آمن خطا دل بے صئی خورجل مدینہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی اس تلوار سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کافروں سے جہاد نہ کروں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں پھر آپ نے یہ جمعے کے دن بات ہو رہی تھی جمع کی رات کو یہ بات تھی جمعے کی صبح آپ نے روزہ رکھا اور ہفتے کو بھی آپ نے روزہ رکھا اور ہفتے کے دن غزوہ احد ہوا اور حضرت سید الشودا روزے کی حالت میں شہادت کو پانے میں کامیاب ہوئے حضرت نعمان بن مالک صاحب رسول کہنے لگے یا رسول اللہ الجنہ یا رسول اللہ باہر نکلیے ہمیں جنت سے آپ محروم نہ کرے نفسی بیلن اضو ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں ضرور برور جنت میں داخل ہو جاؤں گا یعنی میں شہید ہو جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور جان کا نذرا نہ دے دوں گا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لما یہ تم باتیں کیوں کہہ رہے ہو حضرت نعمان بن مالک نرس کی احب اللہ تعالی و رسولہ اس لیے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اولا فرو یوم اور میدان جنگ سے جنگ کے موقع پر میں پیٹھ دے کر نہیں بھاگوں گا فقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا اور واقعی حضرت نعمان بن مالک رضو عہد کے موقع پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھایا جمعہ کے خدبے میں آپ نے مسلمانوں کو جد و جہد کرنے اور کوشش کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جب تک تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال پھر نماز اثر آپ نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائی اثر کے بعد آپ گھر پر تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلحہ سجانے میں انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن پر اسلح سجایا ذرا زیب تن کی کمر مبارک میں کمر بند باندھا امامہ سر پر باندھا شمش یعنی تلوار گردن میں آپ نے لٹکائی اور اس شان کے ساتھ آپ صحابہ کرام کے سامنے آئے تو جو صحابہ کرام جوش میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے تو وہ کہہ اٹھے یا <سلام> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو مشورہ دے رہے تھے اور کہ آپ کی جو مرضی ہم کوئی زور جبر آپ پہ نہیں کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کی رائے ہے مدینے میں رہ کر دیکھا کرنا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نبی ہتھیار پہن لے تو وہ ہتھیار نہیں اتارتا تب تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ نہ فرما پھر آپ نے فرما اسم اللہ اللہ کا نام لے کر چلو نسر تم جب تک تم صبر کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد فرماتے رہے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف کے برابر میں جو حجرہ تھا حجرہ عائشہ وہاں سے باہر تشریف لائے تھے پر اب صحابہ کے نام کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے آپ نے تین نیزوں پر تین جھنڈے لہرائے اوس انصار قبیلے کا جو ایک انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور حضرت اوس کا جھنڈا اسید بن حدیر کو دیا اور حضرت کا جھنڈا حباب بن منظر کو دیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں انہیں مدینہ منانا میں اپنا نائب بنایا کہ وہ مسجد نبی شریف میں جماعت کروائیں گے اور وہ یہیں رہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کا نام سکب جی میں آپ آگے چلے اور سنییا کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن اوبئی کے حلیف جو یہودی تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کافروں کے خلاف آپ کی مدد کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کافروں کے خلاف کافروں سے مدد حاصل نہیں کرتے تم جاؤ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اس کے بعد عبداللہ بن اوبئی جو تین سو منافقین کو لے کر آیا تھا وہ بھی بعد میں اپنے تین منافقین کو لے کر نکل گیا اور کہنے لگا رسول اللہ نے مشورہ نہیں مانا اور نوجوانوں کا مشورہ مان لیا لہذا میں اس جنگ میں نہیں جاتا قبیلہ حضرت سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس سے بنو حارثہ یہ دونوں قبیلے جب عبداللہ بن عبی نے سازش کی اور وہ بھاگنے لگے اور جانے لگے یہ دونوں قبیلے دیکھا دیکھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دل جہاد کی محبت میں جمع دی جب ہم گروہ نے تم میں سے بزدری دکھائی بزدلی وہ دکھانے لگے تھے اللہ ولیما اللہ نے سنبھال لیا فلی وقت اللہ نے پر اللہ ہی پر پرمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اب سات سو صاحب کرام رہ گئے سامنے 3000 ہزار کا لشکر وہاں 700 افراد لوہا پہنے ہوئے ہیں اور یہاں سو افراد ہیں جن کے پاس زیرہ ہے یعنی تعداد کے اعتبار سے یہ چار گنا سے زائد لشکر تھا اور اصلے کے لحاظ سے یہ آٹھ گنا سے زائد لشکر تھا اللہ علیہ وعلی وعلی وسلم جب اس لشکر کو لے کر آگے روانہ ہوئے تو بنی نجار کا جو قبیلہ تھا وہاں پر آپ نے لشکر کو روکا اور تمام وہ بچے جو جہاد کی محبت میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی عمریں چودہ سال سے کم تھی رسول اللہ علیہ نے انہیں واپس بھیج دیا کیا ان بچوں کے جذبات تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس نکالنا شروع کیا تو بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور وہ آگے والے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اونچے ہونے لگے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی جہاد کے لیے جانے تھے جس قوم کے بچوں میں یہ جذبہ ہو اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی سترہ بچے نکالے گئے ان میں حضرت رافع بن خدیج بھی تھے یہ چودہ سال سے کم عمر تھے چودہ سال سے کم عمر بچے ساتویں میں ہوتے ہیں آٹھویں میں ہوتے ہیں چھٹی میں ہوتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں حضرت رافع بن خدائی جو ہے ضد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ لیا اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جہاد میں شامل ہو جائیں تو حضرت سمورا بن جندب یہ بھی ایک بچے تھے صحابی رسول جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت رافع کو اجازت مل گئی تو وہ رونے لگے اور انہوں نے یہ پیغام بھیجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رافے سے میں زیادہ طاقتور ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دونوں کی کشتی کرو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں بچوں کی کشتی ہوئی حضرت سمورہ بن جندب کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نے کشتی کے دوران رافے سے کہا کہ بھائی تیرا تو انتخاب ہو چکا ہے اب مجھے تو آنے تو یہ سن کر وہ نیچے گر گئے اور حضرت سمورہ بن جندب جو ہے ان کے سینے پر سوار ہو گئے رسول اللہ مسکرانے لگے اور انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی آپ نے مغرب جو ہے قبیل بنی نجار کے یہاں آپ نے ادا فرمائی عشاء وہیں ادا کی اور رات آپ نے وہیں گزاری شہری کے وقت آپ عہد کی طرف روانہ ہوئے پندرہ شبالمکر کے دن جسے قرآن مجید فقان حمید نے اس طرح بیان کیا وہ میدان جنگ کی طرف نکلے اور مسلمانوں کی اب صفے درست کر رکھے تھے انہیں جنگ کے مورچوں میں بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز احد کے میدان میں ادا فرمائے اذان حضرت بلال نے دی اور پھر آپ نے ایک درہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ پچاس تین انداز مقرر کی اور آپ نے فرمایا کہ جنگ کا کچھ بھی فیصلہ ہو جب تک میں آپ کو نہ کہوں آپ یہاں سے ہٹے گا نہیں یہ پچاس تیر انداز مقرر کیے گئے اور ان کا رخ میدان جنگ کی طرف نہیں تھا بلکہ دوسری طرف تھا تاکہ پیچھے سے کافر حملہ نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی پر قربان جائے بڑے سے بڑا جنگی ماہر اس طرح کی جنگی حکمت عملی نہیں کر سکتا اس وقت ہمارے پاس کوئی بلیک بورڈ نہیں اور نہ ہی نقشہ موجود ہے اگر یہ نقشے آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ بظاہر کافروں کا اس گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا کئی میل کا سفر کر کے وہ گھوم کر آتے اور پھر حملہ کرتے تو کافی دیر کے بعد وہ حملہ کر سکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم نے جنگی حکمت عملی تیار فرمائی کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے اور یہ کافروں کے لیے ایک جنگی پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم جگہ ہے لہذا اسے مت چھوڑنا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں شہید کیا جا رہا ہو تو ہماری جان بچانے کے لیے بھی یہاں سے نہیں آنا بس اسی گھاٹی میں تم کھڑے رہنا کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو تلحا ایک کافر تھا یہ قبیلہ بنو ابدی دار سے تعلق رکھتا تھا رسول اللہ نے تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کے آپ نے تین علم بردار بنائے تھے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ قبیلہ بنو عبدار کا علم بردار ایک شخص ہے کافلوں کی طرف سے تو آپ نے پھر اسی قبیلے قبیلہ بنی عبدی دار میں سے حضرت مصحف بن امیر کو پوری فوج کی کمان دی اور انہیں وہ جھنڈا دیا کہ جو حضرت مصحف بن امیر سب سے آگے لے کر کھڑے ہو گئے یعنی یہ جھنڈا اس بات کی علامت تھی کہ جب تک یہ جھنڈا قائم رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کی عظمت قائم رہے گی جھنڈا سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں اس میں جب جنگ ہوتی تھی او کافر جب جنگ شروع کرتے تھے تو سب سے ان کی کوشش پہلی یہ ہوتی تھی کہ جس نے جھنڈا اٹھایا ہے اسے شہید کر دیا جائے تاکہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ انہوں نے اتنا خطرناک مورچہ سنبھالا اور جھنڈا اسلامی لشکر کا اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرہ پہنی تھی عہد کے مقام پر پہنچ کر نے دوسری زرہ اس کے اوپر پہنی اور آپ نے لوہے کی ٹوپی اپنے سر پر پہنی جسے خود کہتے ہیں پہلے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے مقام پر اب خطبہ دیا ائیے ہم وہ خطبی کے الفاظ سماعت کریں کہ کافر سامنے کھڑے ہیں اب جنگ شروع ہونے والی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صاحب کرام کو کیا نصیحتیں فرما رکھے یا لوگوں اوسی بما اوسان اللہ تعالی بہی فی کتابی میر العمل اتنا ہی مہارمی لوگوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ان باتوں کی جن باتوں کی تاکید اللہ نے فرمائی کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہو اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہو تم ان نقم المنزلی اجریوں لمن ذکر الدی علیہ آج کا دن ثواب اجر اور ذخیرے کا دن ہے وہ جسے اپنا مقام یاد رہے ثم وطنہ صبری و یقین و والیقین و نشان یہ ساری برکتیں اجر و ثواب اسے ملے گا کہ جو صبر کرنے والا یقین رکھنے والا کوشش کرنے والا اور خوش دلی سے جہاد کرنے والا ہے پین جہاد العدو بھی شدید ان کری ہن کلیل امسر کافروں سے جہاد کرنا ایک مشکل امر ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر صبر کرتے ہیں علامن آزم اللہ تعالیٰ رشت ہو صبر وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں پختہ کر دیا ہو جو اللہ کی فرما کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی الشَّيْطَانَ شیطان آسا ہو اور جو اللہ کی نافرمانی فرمانی کرے گا اس کے ساتھ شیطان ہوگا جہاد جہاد کی ابتدا صبر کے ساتھ کرومیسو علی کما و اللہ تعالی اور جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا جنت اس جنت کو تلاش کروی امرکم بھی تم پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر سختی سے عمل کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا فین ہری سنالا رشتی میں تمہاری ہدایت کو بہت زیادہ چاہنے والا ہوں و انل اختلاف و تنازع من تصبیح تمن امر آجزی و دعفی بے شک اختلاف جھگڑا کرنا بزدلی دکھانا یہ کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے انسان کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے تعالیٰ یہ وہ چیزیں ہیں یعنی جھگڑا کرنا اور بزدلی دکھانا یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا ولا یوتی علیہ ہند نثر و اور جو بزدلی دکھائے گا جھگڑا کرے گا، اختلاف کرے گا اللہ تعالی اس پر اپنی مدد اور کامیابی نہیں اتارے گا یا یوحنا سے لوگوں تبارک و تعالی نے میرے دل پر دوبارہ دالی ہے اپنی رحمت سے دور کر دے گا ومن له عنہ غفر اللہ تعالی له اور جو گناہوں سے دور بھاگے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا امن صلی علی صل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے فرشتے دس اس پر درود بھیجیں گے امن آحسنا میں مسلم آجلی دنیا و آجل آخرتی جو کسی پر احسان کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عجر عطا فرمائے گا روح جبریل امین نے مجھ پر یہ وہی نازل کی کوئی جان اس وقت تک ہرگز مر ہی نہیں سکتی لن تم تن سن خطا تسیا اکسا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی انتہا نہ کر لے یعنی جب تک روزی پوری نہیں ہوگی کسی کو موت نہیں آئے گی لا پسمن و شعی روزی میں سے کوئی چیز اس کی کم نہیں کی جائے گی وہ اب تنہا فتق اللہ جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی لیکن اگر وقتی طور پر تاخیر ہو جائے تو حرام ذریعے اختیار نہ کرو اللہ سے ڈرو وہ اجملو فی طب اور اچھی طرح حلال روزی تلاش کرو يحملنكم ان کرولہ یا کم استفتا کتنا پیارا درس ہے کہ اگر جو روزی لکھی ہے وہ تو ضرور ملے گی لیکن ایک مہینے دو مہینے کے لیے مشکلات آ جائیں تاخیر ہو جائے روزی کا دروازہ بند محسوس ہو تو تم اسے حرام ذریعوں سے تلاش نہ کرنا بھی تو آتی گی بندہ اللہ کا قرب اور اس کی نعمتیں اللہ کی فرما برداری ہی سے حاصل کر سکتا ہے بل مک مین المنی نہ کر رہا سمین الجس کی مثال مومنوں میں ایسی ہے جیسے سارے جسم میں سر کی مثال ادا کا جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے السلام علیکم صحابہ کرام سے فرمایا وسلام علیکم اور آپ نے پھر فرمایا اب آؤ اللہ کی راہ میں اپنی جانے پیش کرو جب جنگ شروع ہوئی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار اس تلوار پر یہ لکھا ہوا تھا ر بزدلی میں آر ہے شرمندگی ہے رسوائی ہے وفیل اقبالی مک رومتن اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں عزت ہے لَا مِنَ الْقَدْرِ مِنَ الْمَوْتِ آدمی بزدلی کر کے موت سے نہیں بچ سکتا تقدیر سے نہیں بچ سکتا بزدلی کرے یا بہادری کرے موت اس کو اس کے وقت پر آتی ہے یہ رسول اللہ کی تلوار پر لکھا ہوا تھا آپ نے فرما میں حقی کون اس تلوار کو لے گا اور اس کے حق کو ادا کرے گا حضرت ابو دجانا ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ما حق ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اتنے کافروں کو قتل کرو کہ قتل کرتے کرتے یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار انہیں دے دی حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی رشتے دار حضور کا پھوپی ذات بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تو اتنا قریبی رشتہ تھا لیکن میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تلوار مانگی تو مجھے رسول اللہ نے نہیں دی اور ابو دجانہ کو دی تو میں نے کہا دیکھو کہ یہ کس طرح حق ادا کرتے ہیں تو حضرت زبیر کہتے ہیں اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ اس طریقے سے وہ تلوار چلا رہے تھے کہ ہم نے زندگی میں ایسی بہادری سے تلوار چلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا عورتیں کفروں کی اشار رہے تھے جو انتقام کی آگ کو وہ بھڑکا رہے تھے کافروں کو جوش سے رہے تھے اور رسول اللہ اس دعا کو پڑھ رہے تھے اللهم بك اجلو وبك اسلو وفيك اقاتل حسبي الله ونعم الوكيل اے اللہ میں تیری مدد کے ذریعے ان کافروں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور تیری راہ میں جنگ کرتا ہوں جہاد کرتا ہوں مجھے اللہ کافی ہے وہ بہترین مددگار ہے حضرت مصعب بن جو کہ جھنڈا لے کر کھڑے تھے نے سب سے خطرناک حملہ ان پر کیا آپ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کو انہوں نے شہید کر دیا آپ نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا کافروں نے پھر حملہ کیا اور آپ کے الٹے ہاتھ کو شہید کر دیا تو آپ نے کٹے ہوئے بازو سے جھنڈے کو سینے پر تھام لیا اور جان دے دی لیکن آپ نے جھنڈا گرنے نہ دیا حضرت علی نے پھر اس جھنڈے کو اٹھا لیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای پیارے صحابی حضرت مصب عمیر شہید ہوئے تو آپ کی شکل مبارک رسول اللہ کی شکل مبارک سے کچھ مشابہت رکھتی تو کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا اور اسی موقع پر یہ معاملہ بھی ہوا کہ انہوں نے اس وقت تو شور کیا لیکن اس شور کی کوئی حیثیت نہ تھی لیکن بعد میں اس شور کا بہت زیادہ اثر ہوا وہ کب اثر ہوا کہ جب مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی, دی اور یہ بھاگنے لگے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مکے کی طرف دوڑنے لگے مسلمان ان کے تعاقب میں پیچھے بھاگ رہے تھے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو جو پچاس تیر انداز درے تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا اب ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور کافروں کو پکڑنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو اس پچاس تیر اندازوں کے امیر تھے انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے یہ فرمایا وہ کہنے لگے یعنی چالیس جو افراد تھے انہیں غلط فہمی ہوئی کہ رسول اللہ کا یہ فرما صرف اس صورت میں تھا کہ جب جنگ کے آثار باقی رہ جنگ بالکل ختم ہو اور کافر تو نظروں دور جا رہے ہیں افراد چلے گئے کافر بھاگتے رہے خالدین ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کافروں کی طرف سے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہو گیا انہوں نے کیا کیا کہ جبلے عہد پورا کراس کیا اور کئی میل تک آپ دوڑتے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور پھر دوڑ کر اس درے سے انہوں نے حملہ کر دیا دس تیر انداز ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا مسلمان تو جنگ ختم کر چکے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اور آگے سے وہ کافر جو بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گئے اس میں بہت نقصان ہوا اور ستر صاحب کرام شہید ہوئے حضرت حنزلہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی غزوہ عہد کے موقع پر ہوئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی شان دیکھیں آپ ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں دو منافق تھے جو منافقوں کے سردار تھے ایک عبداللہ بن ابئی جس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا لیکن عبداللہ بن اوبئی کا بیٹا عبداللہ وہ سچا بکاش کے رسول اسی طرح ابو عامر فاصق اس کا تعلق اوس قبیلے سے تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے پچاس افراد کو لے کر آیا تھا میدان عہد میں حضرت حنزلہ نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا سر اڑا دوں ایک طرف وہ باب اتنا غساخ رسول اور بیٹا اتنا عشق رسول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا قریب تھا کہ وہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے لیکن پیچھے سے ایک کافر نے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چوہدا کو جمع کرنے کا حکم دیا تو سہد کرام نے عرض کیا رسول اللہ حضرت حنزلہ نہ زندہ میں ہیں نہ زخمیوں میں ہیں نہ شہیدوں میں ہیں کراق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور فرمایا میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے چاندی کے تھالوں میں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ فرشتے انہیں غسل کیوں دے رہے ہیں حالانکہ شہید کو تو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا ان کے گھر والوں سے معلوم کرو بعد میں جب پوچھا گیا اللہ اکبر کیا صحابہ کرام کی جذبات حضرت ہنزلہ کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی ایک رات پہلے ہوئی اور آپ شباف پہلی رات گزار رکھے تھے اور منادی نے ندا دی کہ اے جوانوں رسول اللہ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے آ جاؤ اس شوق جہاد میں وہ ایسے جذبے سے اٹھے کہ بھول گئے کہ مجھ پر غسل فرض اور اسی حالت میں شہید ہو گئے تو اس لیے فرشتے نے غسل دے رہے اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے سعید الشودا آپ کو اللہ نے وہ شجاعت دی کہ کسی کی طاقت نہ تھی کہ سعید الشودا کے سامنے کھڑا رہ سکے آپ جدر جاتے کافر اس طرح بھاگتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں اور دمبے بھاگتے ہیں آپ یہ گرج دار آواز میں کہتے آنا اسد اللہ اسعد الرسلی میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں حضرت وحشی جو اس وقت تک کافر تھے اور غلام تھے اپنی آزادی کے لیے وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا چاہتے تھے سید الشود تو یہ پیچھے پیچھے تھے چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کر رہے تھے موقع نہیں مل رہا تھا ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سید الشودا کا پاؤں مبارک سلپ ہوا اور تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو جو زرہ مبارک آپ نے پہنی تھی وہ زرہ مبارک تھوڑی سی اوپر ہوئی اور پیٹ مبارک تھوڑا سا کھل گیا تو فوراً وحشی نے وار کیا اور وہ جو حربہ تھا وہ پیٹ سے گزر کر پیٹ سے باہر نکل گئے حضرت حمزہ ردی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اب یہاں پر وہ باتیں کہ جو ہماری طاقت نہیں بیان کر سکیں کہ ان کافروں نے ستر شہدا کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کی میتوں کی بے حرمتی کی آنکھیں نکال لیں کان کاٹ لیے سینہ چیر کر دل نکالا کلیجا نکالا آتے باہر نکالیں اور اس طرح انہوں نے لاش مبارک کی بے حرمتی کی صرف حضرت حنزلہ کی لاش مبارک جو ہے وہ ہر قسم کے کافروں کے اثر سے محفوظ تھی کیونکہ کہ فرشتے انہیں اوپر لے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جس میں اقدس کو دیکھا تو آپ کی ہچکیاں بند گئیں اور آپ اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا روتے ہوئے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور آپ نے کہا رحمت اللہ رحمت اللہ, رحمت اللہ میرے چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو آپ نے کا مبارک ہو تمہیں ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ساتو آسمانوں میں حضرت حمزہ کا نام شہید اللہ کی راہ میں جان دینے والا لکھ دیا گیا ہے اور تو آسمان پر وہ مشہور ہیں عبد اسد الرسلی ہی حمزہ تو اللہ کے شیر ہیں اس کے رسول کے شیر ہیں جب آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کو اور حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک ساتھ قبر میں اتارا گیا آپ کو جو چادر دی گئی کفن میں وہ چادر مختصر تھی سرے مبارک کو ڈھانپا گیا اور پاؤں مبارک کھلے رہے وہاں پر اس خط گھاس ڈالی گئی حضرت وحشی جب مسلمان ہو گئے تو صحابہ کرا نے جب دیکھا کہ حضرت وحشی قابو میں آ گئے تو انہیں پکڑ کر وہ رسول اللہ کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے لیکن اے وحشی مجھے یہ تو سناؤ تم نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ بات نہیں سنانی چاہیے مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سنا دیا میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا میں سناتا گیا اور پھر رسول اللہ زارو قطار لگے غیب فلا اے واش تجھے اللہ نے معاف کر دیا میں نے بھی معاف کر دیا سارے گناہ معاف ہو گئے لیکن میرے سامنے مت آنا کیوں میں تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا مجھے یاد آ جائیں گے حضرت وحشی کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا وہ حربہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا اور میں نے کہا اس حربے سے میں کسی بہت بڑے کافر کو قتل کروں گا پھر جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں جنگ میں شامل ہوا اور اسی حربے سے میں نے مسلمہ قذاب کو قتل کیا اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن جہاش زینب بنت جہاش کے بھائی ہیں اور زینب بنتے جہاز ام المومنین ہے اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ سید الشودا حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جہاش کے ماموں ہے حضرت صاحب بن ابی وکاس کہتے ہیں کہ جنگ ہونے سے پہلے مجھے عبداللہ بن جہاش نے کہا کہ آؤ ہم مل کر ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تم دعا کرو میں آمین کہوں گا میں دعا کروں تم آمین تو ٹھیک حضرت سعد نے دعا کی اے اللہ کل میرا مقابلہ ایک ایسے کافر سے ہو جو بہت طاقتور ہو بہت جنگ کا ماہر ہو لیکن میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی سب سے طاقتور سے کافر سے ہو اور وہ طاقتور کافر مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے شہید کر دے پھر وہ میری ناک کٹ دے اور میرا کان کاٹ دے پھر روز قیامت تیرے دربار میں میں اس حال میں آؤں کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو میرا کان کٹا ہوا ہو پھر تو مجھ سے فرمائے یا عبدی فیما جو دیا انف کا و اردون کا اے میرے بندے کس وجہ سے تیری ناک کو کاٹا گیا تیرے کان کو کاٹا گیا تجھے یہ مسئلہ کیوں کیا گیا تم مجھ سے پوچھے تو میں کہوں فی کا وہ فی رسول اے اللہ تیری محبت محبت نے اور تیرے رسول کی محبت میں مجھ پر یہ ظلم کیا گیا تو فرمائے میرے بندے تو نے سچ کہا جنت میں داخل ہو جا حضرت سعید بن ابی بکاس نے آمین کہا جب جنگ ہوئی تو یہی ہوا حضرت سعید بن ابی کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن جہاش پہلے دعا کر لیتے تو میں بھی یہ دعا کرتا لیکن میرے بعد انہوں نے دعا کی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی حضرت عبداللہ بن جہاش شہید ہونے سے پہلے جب جنگ کر رہے تھے تو آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اس وقت تلوار کا کوئی ذخیرہ تو تھا نہیں کا پہ جا کر وہ کے ذخیرے سے دوسری تلوار لیتے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی اللہ میری تلوار ٹوٹ تو آپ نے کھجور کی ایک شاخ دی انہوں نے یہ نہیں کہا رسول اللہ کھجور کی شاخ سے میں کیا کروں گا انہوں نے کھجور کی شاخ لی اور وہ لہراتے ہوئے کافروں میں چلے گئے جب کافروں کے سامنے پہنچے تو دیکھا وہ تلوار بن چکی تھی اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کی نسل میں یہ تبر کئی سالوں تک قائم و دائم رہی اس تلوار کا نام جو کھجور کی ٹہنی سے بنی تھی الجون اس کا نام تھا حضرت ابو سان حسینا بن ابو حسینا وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میرا بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے میں بھی کہہ رہا تھا اب ایک فرد جا سکتا تھا کیونکہ گھر کی ذمہ داری تھی تو پھر اندازی ہوئی اور میرے بیٹے کا نام نکلا وہ غزوہ بدر میں گیا اور شہید ہو گیا اب جب غزوہ عہد کا موقع آیا عہد کی رات سے پہلے غزب عہد کی جو پہلی رات تھی اس سے یعنی اسے ایک دن پہلے جو رات تھی اس میں نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ بیٹا بہت عمدہ حالت میں ہے جنت کے باغات میں نہروں میں سیر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحق بنا تو را فکنا وقد وجہ تما ودانی ربی حقن ابا جان جلدی کیجئے شہید ہو جائیے اور آئیے ہم دونوں مل کر جنت میں رہتے ہیں کیونکہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا آنکھ کھلی بے چین ہو گئے جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت بے چین ہوں مجھے میرے لیے دعا کریں مجھے جلدی شہادت مل جائے میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں پیارے آقا نے دعا کی اور پھر حضرت ابو سعد حسینا بن ابو حسینا جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے حضرت عمر بن جموع پاؤں سے معذور تھے چلنے میں تکلیف چار بیٹے رضو عہد میں جنگ کے لیے چاروں بیٹوں نے باپ کو منع کیا کہ آپ معذور ہیں اور معذور پر جہاد فرض نہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچ اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں میری تمنا ہے کہ جب میں جنت میں چلوں تو اسی طرح پاؤں سے لنگڑاتے چلوں رسول اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی تو آپ نے میدان جنگ میں اس طرح دعا اللہ میں شہادت عطا فرما اور اب مجھے شہادت کے بغیر گھر والوں میں مجھے واپس نہ لوٹانا شہید ہو گئے شہادت سے پہلے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے امر بن جموں کو دیکھا کہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے میں جنت کا مشتاق ہوں میں جنت کا مشتاق ہوں جب آپ شہید ہو گئے تو آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا تو آپ کی سوجا نے آپ کی میت کو اور آپ کی بیٹے کی میت کو یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے اونٹ پہ رکھا اور ان کی سوجا کا ایک بھائی بھی شہید ہوئے تھے تو ان کی میت کو بھی اونٹ پہ رکھا اور مدینے لانے کی کوشش کی اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ عہد عمر بن جموہ کی زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے تو کیا دعا کی تو زوجہ نے کہا کہ انہوں نے اس طرح دعا کی تھی اے اللہ اب مجھے دوبارہ گھر مت لوٹانا آپ نے فرمایا مرنے کے بعد بھی شہید ہونے کے بعد بھی اب دوبارہ گھر نہیں آئیں گے حضرت اس سعید عامر بن ثابت بن قیس یہ کافر تھے یہ مدینہ منورہ آئے دیکھا مدینہ خالی ہے پتہ چلا کہ رسول اللہ جہاد کے لیے گئے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اور میدان عہد میں پہنچ گئے ایسی جنگ کی کہ صحابہ ان کی جنگ کے انداز سے حیران ہوئے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا ان من آہل جن یہ جنتی ہے حضرت ابو ویرا نے ایک دن فرمایا کیا تم کسی ایسے جنتی کو جانتے ہو جس نے نہ ایک نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکات دی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا لیکن جنت میں چلا گیا کے ساتھیوں نے کہا ہم نہیں جانتے آپ بتائیں آپ نے کہا یہ اسیرم ہے کہ کافر تھے ایمان لائے اور غذب عہد میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے حضرت نصر بن ندر جب یہ افواہ اڑی رسول اللہ شہید ہو گئے آپ دوڑے جا رہے تھے بعض مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ ہمت آر کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا رسول اللہ شہید ہو گیا تو حضرت انس بن ندر نے کہا ما تصنوع نبی حیات بادہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے چلو جہاد کے لیے چلتے ہیں سبھی ہی شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے آپ نے جنگ کی اور یہ کہتے تھے واہ ریل جناب ندر انی لجیز ری شہ مندونی اوسود اللہ کی قسم میں عہد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں ایسی آپ نے جنگ کی شہید ہوئے تو اسی سے زیادہ آپ کے جسم پر زخم کے نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے حملہ کیا تو آپ نے فرما مر راج یشتری لنا کوئی ہے جو اپنی جان کا سودا ہماری خاطر کرے تو حضرت زیاد بن سکن آگے بڑھے اور پانچ انصار صحاب کو لے کر بڑھے انہوں نے چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر لیا پر کافر کا جب حملہ آتا تو وہ اپنے جسم پر وہ تیر اور نیزے اور تلوار برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے سب زخمی ہو گئے شہید ہو گئے حضرت زیاد بن سکن زخموں سے چور چور ہیں رسول اللہ نے فرمایا ادنوہ منی زیاد بن سکن کو میرے پاس لاؤ زیاد بن سکن کو دیکھا گیا چودہ بڑے بڑے زخم تھے جان اب نکلنے والی ہے جسم میں ہلنے جلنے کی طاقت لگی لیکن جب رسول اللہ کی خوشبو پائی بے چین ہو گئے کھسکنے لگے اور بڑی زور لگا کر کھسک کر اپنا رخسار رسول اللہ کے قدم پر رکھ دیا اور روح پرواز ہو گئی تو و خدبو اعلی ہی شریفہ اس حال میں شہید ہوئے کہ آپ کا رخسار رسول اللہ کے قدم مبارک پر تھا ایسی شہادت پر ایسی موت پر لاکھوں زندگیاں قربان پندرہ صحابۂ کرام تھے جنہوں نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف انہوں نے پہرا دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ کہہ رہے تھے وجہی دون وجہ ہمارا میرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے پر قربان ہو اس طرح وہ پندرہ صحابہ گرام نعرے لگا رکھے تھے اور رسول اللہ کے ارد گرد پہرا دے رکھے تھے کافر جو تیر برساتے تھے وہ کبھی اپنے چہرے پہ لیتے کبھی پیٹھ پہ لیتے کبھی سینے پہ لیتے خون بہ رہا ہے لیکن رسول اللہ تک کوئی تلوار یہ تیر نہیں پہنچنے دیتے اور نعرے کیا تھے وج دون وجہ میرا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان وہ نفسی دون نفس میری جان آپ کی جان پر قربان وہ نہری دو اور میری گردن آپ کی گردن پر قربان علیہ السلام غیر ردا آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں سلامتی سے رہیں حضرت طلحہ اس موقع پر اس قدر کافروں کا مقابلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے کہ عہد کا دن تو طلحہ کا دن تھا سارا جسم زخموں سے چلنی چھلنی ستر سے زائد زخم آپ بہت زیادہ ماہر تیر انداز تھے کافروں پر آپ تیر پھینک رہے تھے اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا پہلا سوال یہی تھا رسول اللہ کس حال میں ہیں جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جسم بس ستر سے زائد زخم میں آپ کی انگلی بھی شہید ہو چکی ہے تو آپ نے فرما الحمدللہ للہ کلو مصیبت ان رسول اللہ جلوہ افروز ہیں تو اب کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت ہے ہی نہیں حضرت مالک من سنان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کیا اور خود مبارک کی کڑیاں مبارک میں چلی گئیں تو حضرت من سنان نے زخم کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا اور خون نیچے نہ گرنے دیا خون مبارک کو پی گئے رسول اللہ نے فرمایا ارے یہ کیا تم میرا خون مبارک پی رہے ہو مم مسدمی دمہ لم تب ہوں جس کے خون نے میرا خون مل جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی حضرت ابو تجانا ڈھال بن کر رسول کے سامنے بیٹھ گئے پیٹ انہوں نے کافروں کی طرف کی کافروں نے چور چور ہو گئی لیکن نہ تو آپ سر کے نہ ہی آپ نے آہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا دعا کی اے اللہ ابو دجانا سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا حضرت عبدالرحمان بن آؤ نے بھی بڑی قربانی دی اور 20 سے زائد آپ کو زخم لگے اور حضور کے دفاع میں آپ کے اگلے ٹوٹ گئے آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور ساری زندگی آپ کو ٹانگ سے چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی حضرت ساد بن ابی وقاص آپ نے اس موقع پر ہزار تیر پھینکے اتنے تیزی سے آپ تیر پھینک رہے تھے اور ایسا تیر نشانے پر لگتا تھا کہ رسول اللہ نے اس طرح فرمایا فدا کا ابی و امی اے سات میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس طرح صرف سات کے لیے فرمایا ہے اور کسی کے لیے نہیں فرمایا حضرت کاب بن مالک نے رسول اللہ کا خود مبارک لے لیا اور خود پہن لیے اور کافروں کے درمیان چلے گئے تو کافر یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ ہے اور انہوں نے اتنا حملہ کیا حضرت کعب بن مالک پر اتنے حملے کیے کہ آپ شدید زخمی ہو گئے انہوں نے رسول اللہ کی جان پر اپنی جانوں کو نشاور کیا حضرت ام ہمارا یہ صحابیاں ہیں پانی پلا رکھی تھیں جب دیکھا کہ کافروں نے رسول اللہ پر حملہ کیا ہے تو آپ نے چاروں طرف سے کافروں کا مقابلہ کیا کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے رسول اللہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فرمایا مجھے تو چاروں طرف ام میں جنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب رسول اللہ خوش ہوئے تو امیں ہمارا نیاز کیا رسول اللہ کرم کر دیجیے اور میں مانگ کیا مانگتی ہے تو کہا کرم کر دیجئے آپ یہ وعدہ کریں کہ میں میرا شوہر اور میرے بچے آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا اطاف اللہ جنت آپ نے دعا کر دی کیا اللہ تو انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے جب یہ دعا سنی تو ماں ما ماں من امرت دنیا اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت مجھے پہنچ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ رسول اللہ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کر دی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان واقعات کی تفصیل بیان کی جائے جان نثاران مصطفیٰ ہر موقع پر اپنی جانوں کو نشاور کرتے رہے رسول اللہ کے دربار میں صرف غزوہ عہد کے واقعات اگر بیان کیے جائیں اور تفصیل سے بیان کیے جائیں تو رات گزر جائے اتنا بزرگوں نے مواد جمع کیا اتنے واقعات بیان کیے اور سیرت کی کتابوں میں اتنی تفصیل سے واقعات بیان کیے گئے بس آخر میں یہی عرض ہے کہ کیا ہم اپنے دل میں وہ جذبہ پاتے ہیں جو صاحب کرام کا تھا ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہم نے رسول اللہ کے لیے کیا کیا کیا آج ہماری یہ غفلتیں ہمیں شرمندہ نہیں کرتے آج دین اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی رسول اللہ کی غستاخیاں ہو رہی لیکن کیا ہمیں کبھی رونا آتا ہے اپنی غفلتوں پر ہمیں کبھی شرم آتی ہے ہم تو دین کے لیے کیا قربانی دیں گے ہم تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں پیشن کو اپناتے پنج وقت نماز پابندی سے پڑھنے دین کے لیے وقت کی قربانی جان اور مال کی قربانی بیٹوں کی قربانی یہ تو بڑی بات ہے دین کے لیے صرف وقت کی قربانی ہم دے دیں یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا سارا دن دنیا کی فکریں ہیں کیا صحابائی کرام نے اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزار کیا اسلام ہم تک اس طرح پہنچا کیا ان صحابائی کرام نے اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کیا ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک خاتون شوہر بھی انتقال کر گیا بیٹا بھی قربان ہو گیا بھائی بھی قربان ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا لاشوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں کہتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے انہیں شہادت دی مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے جب آقا کو دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی غم کی پرواہ یہ جذبات آج ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو کیا ہم خود چلے ماں باپ کا اگر شوق نہیں تو اولاد کو یہ خود شوق ہونا چاہیے کیا کوئی ایسا نوجوان آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ماں باپ سے ضد کر رہا ہو کہ مجھے نور حمزہ اسلامک کالج میں جانے دے پر ماں باپ ان سے کہیں بیٹا وہاں تو پندرہ پندرہ دن ہاسٹل میں رہنا ہوگا اور عالم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم تو ڈبل پڑھائی ہے بڑی محنت کرنی ہوگی تم تو دوستوں میں بھی نہیں جا سکو گے تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کا ذہن بنا رہا ہو کہ میری ماں کیا ہوا ارے صحابہ کرام کے بچوں نے تو جانے نچھاور کی ہیں چھوٹے چھوٹے منوں کو لے کر رسول اللہ کے دربار میں چھوٹے چھوٹے منوں کو لے کر مائیں جاتی اور کہتی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں اس منع کو قبول کر لی ماں کا تو وہ جذبہ جذبات میری ماں کیا ہو گیا اگر آپ پندرہ دن کی بات کرتی ہیں اگر مجھے آج انتقال ہو جائے اور موت مجھے آ جائے ابھی تو بتائیے آپ کیا کریں گی کیا کسی کی موت کا بھروسہ ہے اگر میں اسی طرح دنیا کی طلب کے اندر مر گیا تو میری زندگی کا فائدہ کی؟ کیا کوئی نوجوان اس طرح اپنے ماں باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا کیا اس کے جذبات ہیں کہ میں عالم دین بنوں اسلام کی خدمت کروں دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دو گمراہیت بدعقیدیت جو پھیل رہی ہے میں اسے روکوں میں اپنی زندگی لگا دوں اس پر میرا تن من دھن سب قربان ہو جائے کیا ہے کوئی ایسا کیا کوئی ایسی بہن ہے کہ جو حضرت امارا کے نقش قدم پر چلے اور کہے کہ کہا تو چاروں طرف کافروں سے لڑ رہی تھیں میں نور فاطمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوں ارے کیا ہوا دو بسیں بدل کر جانا ہے یا کافی دیر مجھے وین میں بیٹھنا ہوگا مجھے مشقتیں ہوئی تو کیا ہوا یہ مشقتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی انہوں نے تو کافروں سے جہاد کیا انہوں نے تو اپنے بچے قربان کیے اپنے شوہر کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے اپنے باپ اور بیٹے کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے حضرت خمنا بنت جہاز حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن حضرت زینب بن جہش کی بہن جب رسول اللہ کے پاس آتی ہیں رسول اللہ واپس آتے ہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو حضور حضرت ہمنا سے اے فرمات صبر کر اللہ تجھے اجر دے گا وہ کہتی کس بات پر صبر کروں حضور فرماتے ہیں اپنے ماموں کی شہادت صبر کر سید الشودہ حضرت حمزہ شہید ہوگا پھر فرمایا اے ہمنا صبر کر اللہ اجر دے گا لگی کس بات پر صبر کروں تو فرمایا تمہارے بھائی حضرت عبداللہ بن جہاز شہید ہوگا پھر فرما اے ہمنا صبر کر اللہ اجر دے گا عرض کی اب کس پر سفر کروں تو پھر تمہارے شوہر حضرت بن عمیر بھی شہید ہو اللہ خوفتا. مامو بھائی شوہر شہید ہو گئے اور وہ اف نہیں کر رہی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نہیں یہ تو معمولی سی قربانی ہے اور آج ہماری بہن کیا وہ اپنے دنیاوی کالج کو نہیں چھوڑ سکتی کیا وہ اپنی دنیاوی کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی کیا ہم اتنا جذبہ بیدار نہیں رکھتے کل بروز قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیا مو دکھائیں گے اس چاروں طرف سے یہودی عیسائی ہندو اور بد عقیدہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کو دین سے دور رہے ہیں پہاشی ارانی پھیلتی جا رہی ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے آئیے ہم یا زم کریں کہ سید الشہدا کا صدقہ سودہ عہد کا صدقہ مصب بن عمیر کی قربانیوں کا صدقہ اے مالک کو مولا تو کرم کر دے اور ہمیں بھی دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق فرما آخر میں وہ دعا سماعت کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد آپ نے رزو عہد کے موقع پر تمام شہیدوں کی تدفین ہو گئی نماز جنازہ ہو گئی تدفین ہو گئی تو نماز جنازہ اور تدفین کے بعد اب روانگی ہو رہی تھی عہد سے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب صفے بنا اور جو چودہ عورتیں تھیں ان سے فرمایا تو پیچھے سب بنا گئی اور پھر آپ نے وہ دعا کی جو بڑی ہی پیاری اور جامع دعا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے امین کہیں اللہ ابست علین کا وہ رحمتی کا وہ فطلے اللہ اپنی برکتیں رحمتیں اپنا فضل اپنی روزی ہم پر نہ ذلفرما اللہ کا نویم المقیم اللہ یزور اے اللہ ہمیں ایسی نعمتیں دے جو ہمیشہ رہنے والی ہوں نہ کبھی زائل ہوں اور نہ کبھی ہم سے دور ہوں اللہ مینہ نسل نویم یوم اے اللہ تنگ دستی میں ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما اللہ خوف والے دن ہم تیرا امن مانگتے ہیں فاقے والے دن ہم تیری طرف سے مالداری مانگتے ہیں اللہ من شر ما اعطیتنی ومن شر ما تنا اے اللہ جو چیز ت نے ہمیں عطا کی اور جس چیز کو نے ہم سے دور کیا ان تمام چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ محب المان اللہ ایمان کی ہمیں محبت دے دے زین حفی قلوبینا ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے وہ کر رہی علیہ القفر ہمیں کفر سے گناہوں سے اسیان سے تیری نافرمانی فرمانی سے نفرت عطا فرما و جالنا شدید اے اللہ تم ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اللہ توفنا مسلمین اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما واہ مسلمین اے اللہ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت ہی میں زندہ رکھ وہ لکنا اللہ ہمیں صالحین سے ملا دے غیر خزا ولا مفتونی ہمیں رسوائی سے بچا فتنوں سے بچا اللهم قاتل الكفرۃ الذين يكذبون رسلک و يسدون عن سبيلک اے اللہ جن کافروں نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا اور تیرے راستے سے روکا تو نے تباہ و برباد فرما وجعل علیہم رجزک و کا ان پر تو اپنا غضب اور عذاب نازل کر اللهم قاتل الكفرۃ الذين اوتوا الکتاب الہ الحق امین اے اللہ یہودی اور عیسائی جو رسول اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گئے اے پروردگار سچے الہ تو انہیں ہلاک کو برباد فرما آمین یہ کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرنے کے بعد عہد کے میدان سے اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اللہ رب العالمین جان سار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیہ میں ہمیں بھی دین کے خاطر اپنی جان اپنا مال اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی لمین صلی اللہ علیہ وسلم